السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله وقال الله تعالى في مقام آخر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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمدم وبارک وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا الذین آمنو اے ایمان والو اے ماننے والو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر اسلام کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو آمن باللہ ورسولی تم اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اس آیت کا مضمون بڑا عجیب ہے خطاب بھی ہے ایمان والوں کو اور حکم بھی مل رہا ہے ایمان لانے کا یہ کا یا یا ایلجین کفرو یا ایو الجین یا ایو الح الجین نافک او کافرو امشرکو کو ان کو خطاب نہیں کیا خطاب فرمایا ایمان والوں کو یا ایو الجین آمنو مگر حکم کیا دیا آمین و ورسولی تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اب مفسرین نے آمینو لفظ کو کھولا بعض نے فرمایا اس سے مراد اتقو کہ تم اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو تم اپنے دل سے بھی اللہ کی تصدیق کر لو ایمان کے دو درجے ہیں پہلا ہے زبان سے اقرار کرنا اس کو اقرار باللسان کہتے ہیں اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں دوسرا درجہ ہے تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کرنا اس درجے میں فرق پڑ جاتا ہے کچھ کمزور ہوتے ہیں اور کچھ کا ایمان راسخ ہوتا ہے ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ جیسے ان کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے اس لیے کہنے والے نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو انسان نے جب زبان سے کلمہ پڑھا تو کام ختم نہیں ہوا کام کی ابتدا ہوئی اسی لیے ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے ایمان کی دلیل نیک امال ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی آمنو کا لفظ ہوا وہاں عامر الصالحات کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا کہ ایمان کی تصدیق نیک اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے اور نیک امال انسان تبھی کرتا ہے جب دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے تو عرب ہے یا آجم ہے تیر لا اللہ تو عرب ہے یا آجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل گواہی نہ دے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ لغت غریب کی ماند ہے ایمان کی تعریف کیا ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے اس کو بغیر دلیل کے مان لینا قبول کر لینا اس کو ایمان کہتے ہیں چنانچہ ہم نے اللہ رب العزت کے وجود کو مانا بغیر دلیل کے نبی علیہ السلاط اسلام کو پیغمبر علیہ السلام مان لیا بغیر دلیل کے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان لیا بغیر دلیل کے روز معاشر پر فرشتوں پر ایمان لے آئے بغیر دلیل کے یہ جو بن دیکھے مان لینا ہے اور گواہی دے دینا ہے یہ بہت عظیم عمل ہے اس کی وجہ سے ایمان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہت ہوا تو دستور تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے آتا وہ اپنے پیسے دے اور گندم لے اور اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا کہ جو محتاج ہوتا غریب ہوتا ضرورت مند اور حاجت مند ہوتا مگر اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تو کام کرنے والے اسے کہتے کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اپنا حال بیان کرو وہ چاہیں گے تو بغیر قیمت کے تمہیں اپنی طرف سے غلہ دے دیں گے ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اٹھتی جوانی اس نے غلہ مانگا کام کرنے والوں نے قیمت کے مطابق دے دیا اس نے کہا مجھے اس سے زیادہ چاہیے انہوں نے کہا کہ پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جائیے وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا کہ حضرت میں ضرورت مند ہوں مجھے زیادہ غلے کی ضرورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو غلہ دینے کا حکم دے دیا مگر نوجوان نے کہا کہ حضرت مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے زیادہ غلہ دے دیا نوجوان کی امید کچھ بہت زیادہ تھی وہ کہنے لگا حضرت مجھے اس سے بھی زیادہ غلے کی ضرورت ہے حضرت یوسف علیہ اسلام نے فرمایا کہ تمہیں پہلے ہی اتنا زیادہ غلہ دیا جا چکا تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت ابھی میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اس سے بہت زیادہ غلہ عطا کریں حضرت یوسف السلام بڑے حیران ہوئے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت جب آپ کے اوپر بہتان لگا تھا زلیخا نے الزام لگا دیا تھا تو اس وقت جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ چھوٹا بچہ میں ہوں اب میں بڑا توفی عطا فرما جب عزرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی اتنا خوش ہوئے جتنے مستورات موجود ہیں سب کے گواہی دی آپ نے اس کو بہت پیار سے گلے لگایا اور بہت زیادہ غلہ دیا انعام عطا کیا اور بڑی عزت افزائی فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ یہ غلہ اس کو گھر پہنچا کر آئیں جب اتنی عزت سے آپ نے اس کو روانہ کیا پرگار عالم نے وہی نادل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبل اسلام آپ نے اس نوجوان سے بہت محبت کا اظہار کیا عرض کیا اے مالک ہے یہ وہ نوجوان تھا کہ جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو اتنا کچھ دوں جو میرے مقام کے مناسب ہے پروتگار عالم نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبل اسلام آپ گوارے نا جس نے آپ کی پاپ دامنی کی گواہی دی آپ نے اسے اتنا دیا جو آپ کے مقام کے مناسب تھا تو میرا وہ بندہ جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے کر میرے پاس آئے گا میں روز محشر اس کو وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا تو اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بڑی قدر ہے حدیث پاک میں آتے حدیث بتاقا اسے کہتے ہیں ایک مومن ننانوے دفتر گناہوں کے لے کر حاضر ہوگا ہر دفتر پہاڑ کی مانے دوگا اور وہ گھبرا رہا ہوگا کہ آج میں بچ نہیں سکوں گا اس لیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں چنانچہ ننانوے دفتر ایک پلڑے میں رکھیں گے تھوڑے سے عمل دوسرے پلڑے میں مگر ایک, مر ایک پرشتہ آ کر ایک چھوٹا سا پرچہ اس میں ڈالے گا وہ پرچہ اتنا وزنی ہوگا کہ اس کی وجہ سے نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ انسان حیران ہو کر پوچھے گا کہ پر دگارے عالم یہ کیا ہے ارشاد فرمائیں گے بندے یہ تیرا عمل ہے تو جب وہ بندہ اس پرچے پر دیکھے گا تو اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کلمہ اتنا ہمارے نزدیک وزنی ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو یہ کلمہ پھر بھی ان سے بھاری ہو جائے تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بڑی قدر ہے ایمان کا بڑا مقام ہے لہذا ہم نے اللہ رب العزت کو اپنا پروردگار مانا اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم نے وعدہ کر لیا اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حصی الناس کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں یقول آ منا کہ اگر وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ ہملہ یوگ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا بھئی انہوں نے ایک بات کہی ایک وعدہ کیا اب ان کو پرکھیں گے تو صحیح نا پلیا کا کسی استعمال کیا گیا یہ تاکید کا آخری درجہ ہوتا ہے ایمفیس پلیس کیا گیا اس بات پر ہم ضرور بے ضرور ان کی اس بات کو پرکھیں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اسی لیے انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کی چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں ہر بندے کو چکی پیسنی پڑتی ہے کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ کوئی دکان کی پریشانیوں میں چکی پیس رہا ہوتا ہے عورت گھر کی پریشانیوں میں چکی پیس رہی ہوتی ہے کسی عورت کو اس کا خامن چکی بھی پسواتا ہے اور کسی کو اس کی, ساس چکی ہے اور کسی عورت کو اس کی اولاد چکی پیسواتی ہے اور کبھی بیچاری اپنی صحت کی طرف سے چکی پیس رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبت غم لگا ہوتا ہے اور انسان کو ان مصیبتوں میں رہ کر پھر زندگی گزارنی ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ اگر ایمان پکا ہو یقین مضبوط ہو تو انسان کی اللہ تعالیٰ پر نظر رہتی ہے وہ صبر کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو زبان پہ شکوے آ جاتے ہیں ذرا دعا مانگی فورن کہہ اٹھی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں اب یہ کلمات کفر میں سے ہے قرآن مجید میں ہے ان نربی لسمی اور میرا پروت دگار دعا کو سنتا ہے سننا اور چیز ہے اور اس کو قبول کرنا یہ اور چیز ہے آپ کی کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خامن سن لیتا ہے مگر مانتا نہیں کتنی باتیں بچے کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ سن لیتی ہیں مگر اس کو مانتی نہیں پورا نہیں کرتی اس لیے کہ آپ ماں ہیں آپ کے اختیار ہوتا ہے جس کو آپ مناسب سمجھتی ہیں مان لیتی ہیں جس کو نہیں سمجھتی نہیں مانتی اسی طرح اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں مگر وہ مالک ہیں پروردگار ہیں عظمت والے ہیں جو ان کو پسند آتا ہے وہ اسے پورا فرما دیتے ہیں اور جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ اس کو پورا نہیں کرتے اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہاتھ کی غصے سے تنگ ہے جلد بازی سے تنگ ہے تو ماں ہاتھ میں انگارہ تو نہیں لینے دیتی بچہ روتا بھی ہے تڑپتا بھی ہے ماں روتا تڑپتا تو دیکھ لیتی ہے ہاتھ میں اس کے انگارہ جانے نہیں دیتی اسی طرح ہم بعض اوقات اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے رو رہے ہوتے ہیں تڑپ رہے ہوتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روتا تڑپتا تو دیکھ لیتے ہیں لیکن ہماری اس خواہش کو انگارہ سمجھتے ہوئے ہمیں ہتھیلی پہ رکھنے نہیں دیتے اور ہم بچے کتنا طرح نادان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے یہ ایمان کا معاملہ آج کے دور میں بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے کتنے عام ہیں دلوں میں شک پیدا کرنے والی باتیں بہت کثرت سے ہو رہی ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے کہ اپنے ایمان کو باقی رکھنا اب ہاتھ میں انگارا رکھنے کے مترادق بن گیا ہے ایسے وقت میں ایمان کی عظمت کو کھولنا ایمان کی اہمیت کو جتلانا یہ انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ جب کسی چیز کا تعارف نہ ہو تو انسان بقدری قدری کرتا ہے ایک نوجوان نے گھر بنانا تھا ایک بوڑھا کسی اس کے پاس آیا کہ میں بے سہارا ہوں مجھے یہاں کوئی چوکی داری کا کام دے دو پڑا رہوں گا میرا کوئی بھی نہیں میں ادھر ہی اپنا وقت گزاروں گا اس نے اس بوڑھے کو رکھ لیا اب جب گھر بننا شروع ہوا تو کبھی کبھی کسی کام میں بوڑھے سے کوئی غلطی ہو جاتی تو یہ نوجوان بہت زیادہ غصے ہوتا ڈانٹ پلاتا کبھی گالیاں نکالتا وہ بوڑھا اس کی گالیاں بھی سن لیتا باتیں بھی سن لیتا اس لیے کہ اس کا دنیا میں کوئی سہارا ہی نہیں تھا کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا ایک دن کسی بات میں اس سے کوتاہی ہوئی تو اس نوجوان نے اس کو غصے میں کیا گالیاں نکالی دھکے دیے نکل جائے یہاں سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اتنا اس کی بےزتی کی لوگوں کے سامنے کے بوڑھے کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے وہ کہنے لگا بیٹا میں بے سہارا تھا یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہاں کونے میں پڑا رہوں گا مگر اب تم اتنی جو مجھے گالیاں دیتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں. عزت نفس آخر مجھے بھی محبوب ہے میں کوئی ایسا گرا پڑا تو نہیں تھا. حالات نے مجھے ایسا بنا دیا میں اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آیا تھا میرا خاندان مجھ سے بچھڑ گیا اور مجھے تقدیر نے یہ دن دکھا دیے جب یہ الفاظ کہ کے وہ جانے لگا تو نوجوان نے اس سے پوچھا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیسے خاندان بچھڑ گیا اس نے بتایا کہ جب ملک کی پارٹیشن ہوئی تو میں اپنے باقی سب افراد خانہ کے ساتھ خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہا تھا راستے میں ایک جگہ میں ٹرین سے نیچے اترا تو ٹرین چل پڑی میں اسٹیشن پر اکیلا رہ گیا خاندان سے پچھڑ گیا کے کھاتا پھرتا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں اب میرا دنیا میں بھی کوئی نہیں میں کہیں اور چلا جاتا ہوں اس نوجوان نے میری والدہ اپنے بھائی کی یاد میں جو رویا کرتی تھی یہ تو وہی میرا مامو ہے جب اس کو یہ پتا چلا اور اس نے نام وغیرہ پوچھے اور بوڑھے نے بتا دیے تو یہ نوجوان اس کے قدموں میں پڑ گیا مجھے معاف کر دیں میں نے بہت غلطی کی آپ تو میرے مامو ہیں اور میری والدہ تو آپ کو یاد کر کے روتی تھی آپ کی باتیں سناتی تھی یہ گھر آپ ہی کا ہے آئے آ کر زندگی گزاریں اس بوڑھے نے کہا نہیں بیٹا میں نے اپنی اوقات کو دیکھ لیا اب میں تمہارے پاس نہیں میں کہیں اور جا کر رہوں گا وہی نوجوان جو تھوڑی دیر پہلے تعارف نہ ہونے کی وجہ سے گالیاں نکال رہا تھا جب تعارف ہوا اتنی عزت دل میں آئی کہ اب اس کے قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ رہا تھا تو جب انسان کو کسی چیز کا تعارف نہیں ہوتا تو بے قدری کرتا ہے اس لیے آج کے دور میں ایمان کا تعارف کروانا اس کی اہمیت کو کھولنا اس کی قیمت اور قدر کا دل میں پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے اور مستورات کو چونکہ ان عنوانات پہ بات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ سمجھتی نہیں کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے اس لیے باتوں باتوں میں ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو کلمات کفر میں سے ہوتی اور ایمان ضائع کر بیٹھتی ہیں اس لیے دل میں یہ بات آئی کہ اس مرتبہ کے بیانات میں سب سے پہلے ایمان کی عظمت کو کھولا جائے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کا خاص رحم ہوا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توپی عطا فرما دی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ساری دنیا کفار کے ساتھ بھر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتے مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا معذد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے تو ہمیں بھی اس سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا ایمان کے ذریعے سے ایک اے مالک ہم آپ کے حکموں پر چلیں گے آپ کے پیغمبر علیہ اسلام کے طریقے کو اپنائیں گے ہم نفے اور نقصان کے بندے نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اب عقل کہتی ہے کہ سود لینے میں نفع ہے پر عالم فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے محبوب کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو جس کا ایمان پکا ہوگا وہ تو سود کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور جب ایمان کچا ہوتا ہے تو سود پہ رقمیں لے کے کاروبار کر لیتے ہیں مسلمان آپس میں ہے دوسرا سود پہ رقم لیتا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے اس کو کاروبار سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں فرما دیا رسولی کہ سود کو جو لیتا ہے وہ تو یوں سمجھے کہ جیسے اس کے لیے اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اب ان الفاظ کو ذرا سوچیں تو کامند نے اعلان جنگ کیا ہوتا ہے اللہ سے اور بیوی کہہ رہی ہوتی ہے جی پتہ نہیں گھر میں برکت نہیں ہے اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا شکوے کر رہی ہوتی ہے جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی خامن نے اعلان جنگ کیا ہوتا ہے سود کے ذریعے سے اور بیوی کہتی ہے پتہ نہیں ہماری اولاد نافرمان کیوں بن گئی بھائی جب حرام بچے حرام مال بچےوں کو کھلایا جائے گا تو وہ بچے نافرمان نہیں بنے گے تو پھر کیا بنے گے تو موٹی سی بات ہے کہ ہم نفع نقصان کے بندے نہیں ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں جس چیز کو شریعت نے جائز کہا ہم اسے جائز مانے اور جس چیز کو منع فرمایا ہم اس سے ہٹ جائیں حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے آج تو حرام اور حلال کا امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے مثال کے طور پر جھوٹ اس کو حرام ہی نہیں سمجھا جاتا بعض جگہوں پہ بلکہ نوجوان اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں میں نے فلاؤ کو بڑا بے وقوف بنایا یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں نے جھوٹ بولا عورت ذرا سی بات پر اپنے خامین کے سامنے جھوٹ بولے گی اور اسے جھوٹ نہیں سمجھے گی سچ اور جھوٹ کا جو فرق ہونا چاہیے وہ آج زندگیوں میں نہیں رہا پھر بچوں کی تربیت کیسے ہو یہ سب کس لیے کہ ایمان کچا ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر سچ اور جھوٹ ہمارے نزدیک بہت واضح ہوں گے پھر ہم اللہ رب العزت سے ڈریں گے لوگوں کی محفل میں بھی اور تنہائیوں میں بھی ہمیں یہ استحجا ہر کی, کی معیت ہمیں نصیب ہے ہر وقت دیکھتے ہیں لہذا ہم کوئی بھی کام اللہ تعالی کی ناراضگی والا نہیں کریں گے تو یہ ایمان ہمیں زندگی گزارنے کا ایک راستہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں ایک ہے نظر کا راستہ ایک ہے خبر کا راستہ نظر کا راستہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل سمجھ سے جو بات فائدے مند ہو اس کو اپنا لیا جائے جو نقصان دے ہو اس کو چھوڑ دیا جائے یہ نظر کا راستہ ہے یہ کافروں کا طریقہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو جائز کہا وہ فائدے مند ہے جس چیز کو ناجائز کہا وہ نقصان دہ ہے لہٰذا ہر بات کھلی اور دھلی ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں اس کی دو تین مثالیں ہیں ذرا سمجھ آ جائے گی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں جادوگروں نے اپنی رسیوں کہ اگر ڈالی تو وہ یخیویلو علیہ من سحرہم انہا سساہا حضرت مزا علیہ اسلام کو یوں محسوس ہونے لگیں کہ جیسے سانپ ہیں اور وہ ان کی طرف چل کے آ رہے ہیں ایسے وقت میں اگر عقل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے عقل جواب دے گی کہ تمہارے ہاتھ میں ہے ڈنڈا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا اور جو سانپ تمہارے قریب آئے اس کے سر پہ مارنا تو شاید تمہاری جان بچ جائے یہ ہے نظر کا راستہ اللہ رب العزت سے کہ عالم مجھے کیا کرنا ہے پروتگار کی طرف سے حکم آ رہا ہے ان ال کے اے میرے پیارے محض علی اسلام اپنے اصا کو زمین پہ ڈال دیجئے پھینک دیجئے عقل چیختی ہے عقل چلاتی ہے شور مچاتی ہے یہ کیا کر رہے ہو تمہارے ہاتھ میں جو اصا ہے یہی تو تمہاری زندگی بچنے کی آخری کرن ہے اسے ہاتھ سے مت چھوڑنا مضبوطی سے پکڑنا مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہ ڈال دیجئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے اسا کو زمین پہ ڈالا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ازدہ بن گیا اور اس ازدہا نے تمام سانپوں کو کھا لیا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو کامیاب فرما دیا خبر کے راستے پر عمل کرنے سے عزت ملی کامیابی ملی دوسری مثال حضرت موس علیہ اسلام دریا کے کنارے کھڑے ہیں سامنے پانی کا دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج کا دریا ہے ایسے وقت میں موسا علیہ اسلام کے ساتھی کہنے لگے قال اصحاب موسا ان نال موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے کہ اب ہم پکڑے مارے گئے مگر ایک یقین بھری آواز اٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں انتہ دین میرا پربر دیگار میرے ساتھ ضرور ضرور مجھے رہنمائی فرمائے گا ایسے وقت میں عقل سے پوچھیے کہ کیا کرنا چاہیے آگے دریا ہو پیچھے دشمن کی فوج کا دریا ہو عقل کہے گی کہ تمہارے پاس تو صرف ایک عصا ہے ڈنڈا ہے تم اطمینان سے کھڑے ہو جانا پزل ہونے کی ضرورت نہیں جب یہ فوج تمہارے قریب آئے تو تم اس عصا کے ساتھ مقابلہ کرنا تو تمہارے بچنے کی امید ہو سکتی ہے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے پوچھیں پروتگارے عالم کیا کریں خبر کا راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے اسلام اپنے کو پانی پہ ماریے عقل چیختی ہے عقل چلاتی ہے شور مچاتی ہے کہتی ہے پانی پہ ڈنڈا مارنے سے کیا بنے گا ارے مارنا بھی ہے تو پھر کے سر پہ دے مارو کچھ تو بنے گا مگر حض مصع علیہ اسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے اپنے عصا کو پانی پہ مارا اللہ تعالیٰ نے دریا میں بارہ راستے بنا دیے اور ان کی پوری کی پوری قوم ان راستوں سے بچ کر نکل گئی کامیابی ملی خبر کے راستے پر عمل کرنے والے کو. وادیت ہی کے اندر حضرت موسی اسلام اپنی قوم کو لے کر موجود ہیں لوگ آئے کہ حضرت یہاں تو پانی نہیں پینے کو پانی چاہیے جینے کو پانی چاہیے ایسے وقت میں عقل سے پوچھے کہ کیا کریں اکل کہے گی کہ تمہارے پاس تو صرف ایک ڈنڈا ہے اصا ہے یہی کر سکتے ہو کہ اس سے تم کوئی گڑھا کھودو مگر کھودنے میں احتیاط کرنا کہ ڈنڈا ٹوٹ نہ جائے ورنہ تو تم گڑا بھی نہیں کھود سکو گے گڑا کھودو گے تو نیچے سے پانی نکل آئے گا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرنا ہے اوپر سے حکم آ رہا ہے اے میرے پیارے علیہ اسلام اس اثاک کو پتھر پہ دے ماری عقل چیختی ہے چلاتی ہے واویلا کرتی ہے شور مچاتی ہے کہتی ہے کہ دیکھو اگر تمہارا عصہ ٹوٹ گیا تو تم گڑا بھی نہیں کھود سکو گے پتھر پہ مارنے سے کیا بننا ہے مگر موس علیہ اسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے وہ کام کیا جو پروردگار کی طرف سے حکم تھا پتھر کے اوپر عصا کو مارا اللہ تعالیٰ نے پتھر سے چشمے جاری فرما دیے اور پوری قوم کو پانی عطا کر دیا تو اس سے آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ گئی ہوگی کہ ہم عقل کے پجاری نہیں ہم اپنے مالک کی بندگی کرنے والے ہیں کافر اور مومن کی زندگی کا یہ واضح فرق ہوتا ہے اس لیے کافر نفے کا بندہ ہوتا ہے مومن نفے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا اپنے مالک کے حکموں کی پرواہ کرتا ہے مومن کو اربوں خربوں روپے کا فائدہ نظر آئے مگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ٹوٹتا نظر آئے تو وہ حکم کو نہیں توڑے گا اربوں خرموں روپوں پہ لات مار دے گا یہ بنیادی فرق ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں ہمیں اللہ تعالی کے ذات پر ایمان رکھنے کا یہ ثبوت پیش کرنا چاہیے یقین ہونا چاہیے مثال کے طور پر جیسے فرمایا گیا فرما اپنے محبوب کے در کی اس کا پیسہ اللہ تعالی کے امان میں حفظ میں آ جاتا ہے ہمارا اس کے اوپر پکا یقین ہو تو پھر زکات دینا کوئی مشکل نہیں نظر آئے گا دنیا انشورنس کرواتی ہے اور کتنی کتنی اس کی پریمیم پے کر رہی ہوتی ہے یہ زکات کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایشورینس ہے تو ہمیں انشورنس کی بجائے ایشورینس کے اوپر یقین ہے کہ جب ہم نے مال کی زکات نکال دی یہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ گیا اب اس کا نقصان ہوگا نہیں ظاہر میں ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے اس کو پورا فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر پکا یقین ہوگا آج رزق کے معاملے میں دنیا اتنی پریشان ہے کہ شاید کسی کام کے لیے اتنی پریشان نہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا کیا ہے کوئی کہتے ہیں انجینئر بنانے کوئی کہتے ڈاکٹر بنانا جو مانگا وہ بھی فرما جو مان... کہ ہم یہ فکر مند ہوتے کہ اس بچے کو ہم نے مومن کیسے بنانا ہے یہ مومن پہلے بنے گا تو پھر جو بھی کام کرے گا یہ نام گا اور اگر ایمان ہی اس کو صحیح نہ ملا دین ہی اس کو صحیح نہ ملا تو دنیا کا بادشاہ بن کے بھی دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں تو جہنم میں جائے گا تو چونکہ مال پیسے کی وقت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے مال کمانے والا بن جائے اور جب ایمان کی وقت زیادہ ہوگی تو ماں باپ اس لیے پریشان ہوں گے کہ ہم کیسے بچے کی تربیت کریں کہ اس کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالی کے وعدوں پہ بہت زیادہ پکا پک یقین ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے بن دیکھے یہ سودا کر لیا اس لیے اللہ تعالی کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے موت کے وقت تو کافر بھی اللہ پر ایمان لے آئیں گے جیسے فرعون نے کہا تھا آمن تو ہارون بے بےموسا اور ہارون کے پروت دگار پر ایمان لے آیا مگر اس وقت فرمایا گیا تھا اللہ اب تم ایمان لے آئے عصیت ایسا تو موت کے وقت اللہ تعالی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں ہر انسان آخرت کے مناظر کو دیکھتا ہے پھر ہر بندہ یقین کر لیتا ہے کہ حقیقت کیا تھی مزہ تو یہ ہے کہ بن دیکھے مانا جائے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے ایک بزرگ تھے پہلول دانا رحمت اللہ ہارون رشید کے زمانے میں تھے کبھی کبھی آتے ہارون رشید کو نصیحتیں کر جاتے ہارون رشید ان کی بڑی عزت کیا کرتا تھا ایک دن وہ زبیدہ خاتون کے ساتھ ہارون رشید شام کے وقت دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس نے بہلول رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بچوں کی مانند وہ ریت کے اندر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے بہلول نے پوچ... آ... رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہیں فرمان لگے کہ میں گھر بنا رہا ہوں اس لیے کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر اتاپ فرمائے ہارون رشید نے اسے دیوانے کی بڑھ سمجھا کہ یہ اپنی حال کیفیت میں مست پرواز کر رہا ہے اس نے توجہ ندی آگے چلا گیا پیچھے زبیدہ خاتون آئی علیکم و علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بہلول کیا کر رہے ہیں میں گھر بنا رہا ہوں کس لیے کہ جو کوئی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے بحلول کیا قیمت ہے قیمت تو ایک دن آر ہے زبیدہ خاتون نے بات پر یقین کر لیا ایک دینار اسے دے دیا اور کہا میرے لیے دعا کر دینا اور چل پڑی ہم رشید رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے مناظر دیکھ رہا ہے باغ ہیں مرغزارے ہیں آبشارے ہیں عجیب سماں ہے خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں. ان میں ایک سرخ یا کا مکان بنا ہوا ہے مگر اس کے دروازے کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ جنت میں زبیدہ کا مکان چلو میں بھی اندر سے دیکھوں جب دروازے پہ پہنچا تو ایک دربان تھا اس نے اندر جانے سے منع کر دیا یہ کہنے لگا یہ تو میری بیوی کا نام ہے اس نے کہا ہاں مگر یہاں دستور ہے کہ جس کا نام ہوتا ہے اسی کو جانا دوسرا بندہ نہیں جا سکتا جب اس قربان نے آرو رشید کو دھکا دیا روکا تو اس کی آنکھ کھل گئی ابھی سے خیال آیا کہ اوہو لگتا ہے کہ بہلول کی تو دعا قبول ہو گئی کہ زبیدہ خاتون کو مکان مل گیا اور میں نے تو اس وقت دھیان ہی نہ دیا اس بات پہ اب یہ اپنے آپ کو کوسنے لگا بڑا افسوس ہونے لگا اگلے دن کام میں جی بھی نہ لگے بار بار اس انتظار میں کہ آج میں پھر اس جگہ پر جاؤں گا اگر آج بہلول مجھے بیٹھا نظر آیا تو میں ضرور اس سے ایک مکان خرید لوں گا چنانچہ اگلے دن پھر بیوی کو لیا اس جگہ پہنچا آنکھیں بہلول کو تلاش کر رہی ہیں ایک جگہ بہلول بیٹھے ہوئے مکان بناتے نظر آئے السلام علیکم وعلیکم السلام بہلول کیا کر رہے ہیں میں گھر بنا رہا ہوں کس لیے کہ جو کوئی یہ گھر خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا کر دے بہلول کیا قیمت ہے بہلول نے کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہی اس مکان کی قیمت ہے یہ سن کے تو ہر رشید حیران ہی رہ گیا بہلول کل تو ایک دینار کے بدلے میں مکان بیچ رہے تھے تو بہلول نے جواب دیا جی ہاں کل بن دیکھے سودا تھا اور آج دیکھا ہوا سودا ہے اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے تو بات ایسی ہے آج ہم نے اللہ تعالی سے بن دیکھے سودا کیا اس لیے جنت سستی مل رہی ہے موت کے وقت دیکھ کر لوگ سودا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اب تم جنت کی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتے تو اس لیے بن دے کے جو ہم نے مان لیا یہ بہت بڑی بات ہے اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اس کی ذات پر پکا یقین ہونا چاہیے پرانے مجید میں حضرت موس علیہ اسلام کی والدہ کا واقعہ نقل فرمایا گیا ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ ان کا یقین ایمان کیسا تھا اور آج ہماری مستورات کا یقین کیسا ہے مستورات اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے وہی نازل کی موسیٰ علیہ اسلام کی والدہ کو کہ اس بچے کو دودھ پلائیے علیہ فلقی بلم اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ اسے فرعن کے لوگ پکڑ کے لے جائیں گے تو بچے کو دریا میں ڈال دیجئے یا خود و ادو بلی اس بچے کو وہ پکڑے گا جو اس بچے کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن مگر ساتھ فرما دیا ولا تخافی ولا تحگنی تم ڈرنا بھی نہیں پریشان بھی نہ ہونا انہ علئی ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے وہ جائے لوہ من المرسلیم اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ایمان کا امتحان ہے عقل کہتی ہے کہ تیرا بیٹا اگر اللہ تعالیٰ نے بچانا ہی ہے تو جس کمرے میں ہے وہاں پولیس آئے ہی نہ میں کسی غار میں رکھ کے آ جاتی ہوں پولیس وہاں جائے ہی نہ مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے تو مشاہدے کو توڑنا تھا فرمایا کہ اس کو دریا میں ڈالو اب عقل کہتی ہے کہ دیکھ اگر اس کو تم کسی بکسے میں ڈال کے دریا میں ڈالو گی تو تمہیں اس میں سوراخ رکھنے پڑیں گے اس بچے کو اکسیجن پہنچانے کے لیے اور ان سوراخوں سے پانی بھر جائے گا تو بچہ ڈوب کے مرے گا اور اگر سوراخ بند کر دو کہ پانی نہ جائے بچہ آکسیجن کی شارٹیج سے مر جائے گا اکل کہتی ہے کہ تیرا بچہ بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں یا تو پانی میں بھرنے کی وجہ سے ڈوبنے سے مرے گا یا ہوا نہ ملنے کی وجہ سے بنے گا مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہم نے تمہیں واپس پہنچانے اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ پکڑے گا کون فرعون جو میرا بھی دشمن بچے کا بھی دشمن اب عورت دل میں سوچتی ہے اللہ اگر اس بچے کو بچانا ہی ہے تو کسی نیک بندے کے ہاتھ میں پہنچتا جو میرے پاس لے آتا آپ کی کتنے بڑے ہیں کہ پہنچا بھی اس کے ہاتھ میں رہے ہیں جو اس کا بھی دشمن آپ کا بھی دشمن مگر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ خوف نہ کھانا غم نہ کرنا ہم اسے لوٹا دیں گے حضرت پس علیہ اسلام کی والدہ عورت ذات تھی مگر ان کا ایمان ان کا یقین بڑا مناسب ہے اس لیے تو یہ واقعہ نقل کیا تاکہ امت محمدیہ کی عورتیں ان کے ایمان کی گواہی دی آپ نے اسے اتنا دیا جو آپ میں کتنا ایمان دیے بیٹھی ہیں ہوا کیا انہوں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا اور فران اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے پہ تھا لوگوں نے دیکھا انہوں نے وہ پکڑ کے بکسا فرون کو پیش کیا جب کھولا تو اس میں ایک بچہ موجود تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ القئی تو علیہ کا اے میرے پیارے پیغمبر اسلام ہم نے آپ پر اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی چنانچہ عزرت علیہ اسلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی جازب نظر تھی ترین نے لکھا کہ جب بھی کوئی بندہ ان کو دیکھتا تو دل دے بیٹھتا پھر بیوی نے دیکھا آسیا رضی اللہ تعالی انہ نے تو فرمانے لگی لات نے اسے قتل نہیں کرنا آسائن پانا اور نستفی یہ میں نفع دے گا ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے اب دیکھو ہوم گورنمنٹ کا کتنا اثر ہوتا ہے پھر آن نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا یہ بچہ جب اس کی بیوی نے کہا کہ قتل نہیں کرنا تو ہوم گورنمنٹ کا جیسے ہی آڈر ہوا بادشاہ سلامت بھی کہنے لگے جی بالکل ٹھیک اسے قتل نہیں کریں گے اب اس کو لے کے پھر آن گھر آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل. ہم نے ان پر دوسری عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دی دیا چنانچہ وہ عورتیں دودھ پلانے لگی ڈپوں کے دودھ تو ہوتے نہیں تھے تو عورتیں جب دودھ پلانے لگی تو رقم علیہ اسلام پیتے ہی نہیں تھے ساری رات گزر گئی اب فرآن اور اس کی بیوی دونوں پریشان ہیں محل کے اندر عجیب تماشا بنا ہوا ہے بچہ دودھ پیتا نہیں اور محبت چونکہ ہو گئی تھی اس کی شکلی اتنی خوبصورت تھی اس کو روتا دیکھ نہیں سکتے تھے اب سب پریشان ہے اور سوچ رہے ہیں کہ کون سی عورت ہو کہ جس کا دودھ یہ پی لے چنانچہ اعلان کروا دیا گیا جو کوئی عورت دودھ پلانے کے کنڈیشن میں ہے وہ آئے اور بچے کو دودھ پلائے ایسے میں حضرت مزہ اسلام کی والدہ نے رات بڑی غم میں گزاری آخر ان کا جگر گوشہ بیٹا ان دور تھا عورتیں سمجھ سکتی ہیں کہ ماں پہ کیا بیتی ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے دریا میں بیٹے کو ڈال کے آ گئی اب گھر کی چار پائی پہ اسے کیسے نیند آئی ہوگی <تصفح> اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ <فَارِغَو> موسع اسلام کی والدہ نے صبح بڑے غمزدہ حالت میں کی انقاد لطفی بھی لولا اور بھی اگر ہم اس کے دل پہ گیرہ نہ دیتے تو وہ تو رو پڑتی اور راز پاش کر بیٹھتی ہم نے اس کے دل کو تسلی دے دی ربتے کلو بتا کر دیا اس کے دل کو گرا لگا دی تاکہ وہ روئے نہیں زبر کر جائے بیٹی کو بلا کے کہتی ہے بیٹی جاؤ تو سہی بھائی کی خبر لاؤ رتم علیہ السلام کی بہن بھاگی گئی کیا منظر دیکھتی ہے ان کا بھائی تو دودھ پیتا نہیں عورتیں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں وہ پھر ان سے کہنے لگی ہل ادال بیٹے لہو نہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس کو دودھ پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر ہوں گے مفسرین نے لکھا کہ جب اس بچی نے کہا بڑے خیر ہوں گے تو فیرون کو بات تو کھٹ کی اس نے بچی کو پکڑ کے کہا کہ تم کیسے کہہ رہی ہو بڑے خیر خواہوں گے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کہن لگی کہ ہم آپ کی ریایہ ہیں ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا فرعون کہنے لگا ہاں تم نے ٹھیک کا اچھا لے آؤ بچے کی ماں کو چنانچہ وہ اپنی والدہ کو لے کے آئی حضرت علیہ اسلام کی والدہ نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے پینا شروع کر دیا اب مت ایسی ماری گئی تھی اس کی ادھر دھیان ہی نہیں کیا کہ یہ عورت کون ہے بلکہ ساری رات جاگتے رہے پریشان ہوتے رہے اب جب یہ خبر ملی کہ ایک عورت کا دودھ بچے نے پی لیا تو فرعن خوش ہو گیا لگا چلو ٹھیک ہے اب اس عورت کو کہو کہ بچے کو دودھ پلائے ایک مشکل ختم ہوئی حضرت السلام کی والدہ تین دن تک تو محل میں رہی فرمانے لگی کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی اپنے گھر واپس جاؤں گی تو فران کہنے لگا کہ نہیں تم ایسے کرو کہ واپس نہ جاؤ اس بچے کو ساتھ لے کے جاؤ تم اپنے گھر میں اسے دودھ پلاتی رہنا اور میں ہر مہینے کی تنخواہ تمہیں تمہارے پاس گھر بھیج دوں گا اللہ تعالی فرماتے پر ہم نے لوٹا دیا مسر اسلام کو اپنی ماں کے پاس کئی تقرر والا تہزن تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور وہ غم نہ ہو والے اور وہ اس بات کو جان لے انواد اللہ حق اللہ کے وعدے سچے ہیں ولیکن لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو بات سچی ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے تو جب ایمان کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ پکا یقین نصیب ہو جائے گا آج عورت سے اگر پوچھیں کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو وہ فوراً اپنی جیولری کی بات کرے گی کہ مجھے خامد نے ڈائمنڈ دیا تھا وہ سب سے قیمتی ہے وہ خدا کی بندی اتنی عمر ہو گئی یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے سنیں اور دل کے کانوں سے سنے سب سے قیمتی چیز عورت کے پاس اس کا ایمان ہے ایمان سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں اگر اس کی قیمت دل میں ہو تو ایمان سے انسان کبھی محروم نہیں ہو سکتا حالت یہ ہے آج مسلمانوں کی نوجوان بچیاں کافر نوجوانوں کو کلاس فیلوز کے ساتھ شادی پہ تیار ہو جاتی ہیں ماں باپ روتے ہیں منتیں کر کے سمجھاتے ہیں اور وہ اس کو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھتی معلوم ہوا کہ اس بچی کو ایمان کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں بتقیدہ لوگوں کے ساتھ جن کو علماء نے لکھا کہ وہ دین اسلام سے فارے جائیں لڑکیاں ان کے ساتھ شادی پہ تیار ہو جاتی ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے اور یہ ہی نہیں دیکھتی کہ میرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اس لیے کہ ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں عورت کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سب سے قیمتی چیز میرے پاس میرا ایمان ہے ایمان کی خاطر میں ہر چیز کو قربان کر سکتی ہوں اپنے مال کو بھی قربان کر سکتی ہوں اپنی جان کو بھی قربان کر سکتی ہوں اس کی خاطر میں اپنی عزت آب روح کو بھی قربان کر سکتا ہوں ایمان کتنا قیمت چنانچہ ایک عیسائی بادشاہ تھا اس نے ایک صحابی سے کہا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اگر امیر المین عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا امیر المنی سے پوچھوں گا انہوں نے آ کے عمر لانوں کے سامنے کہا کہ حضرت فلاں عیسائی بادشاہ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اگر تمہارے امیر المومنین اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تم نے ہاں کیوں نہ کر دی کیا عمر کی بیٹی کسی کے ایمان سے زیادہ قیمتی ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارا مال جان عزت آبرو سب کچھ ایمان پر قربان ہو سکتا ہے ایمان سب سے قیمتی ایمان کے بعد عورت کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اس کی عزت آبرو ہے عام عورتوں سے پوچھو وہ کہے گی میری جان زیادہ قیمتی ہے نہیں جان سے بھی زیادہ اس کی عزت اس کا ناموس قیمتی ہے اسی علی سے پاک میں فرمایا کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ماری گئی اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن شہدا کی کلاس میں کھڑا فرمائیں گے تو ہماری جان سے بھی زیادہ عزت قیمتی ہے عورتیں یہ بات ذرا کان کھول کے سنے کہ مردوں کا جہاد ہوتا ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت عورت کا جہاد ہوتا ہے اپنی عزت و ناموز کی حفاظت مرد اگر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے گا شہید بن جائے گا عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے گی تو شہید بن جائے گا جس طرح کوئی بھی مرد دشمن کو اپنے ملک کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ کسی بھی نامحرم کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت ہی نہ دے موقع ہی نہ دے اس کو دیکھنے کا آپ نے دیکھا مجاہد دشمن کی نظر سے بچنے کے لیے وردی ایسی پہنتا ہے کہ جس سے وہ چھپ جائے واضح نہ ہو اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ باہر نکلتے ہوئے وہ ایسے کپڑے استعمال کرے غیر محرم کی اس پر توجہ ہی نہ جائے ہمارے اصلاف میں بعض نوجوان بچیاں بوقت ضرورت گھر سے نکلا بھی کرتی تھیں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورتوں کی طرح چلتی تھیں تاکہ کوئی غیر محرم ان کو نوجوان سمجھ کے ان کے پیچھے نظر نہ اٹھا لے اتنی احتیاط کرتی تھی جس طرح دشمن کے راڈار سے مجاہد اپنے اسلحے کو اپنی جان کو بچاتا ہے ذرا دیکھے گا کہ دوسرے کا جہاز آیا تو فوراً چھپنے کی کوشش کرے گا اسی طرح عورت کو چاہیے کہ جہاں اس کو یہ احساس ہو کہ غیر محرم کی مجھ پر نظر پڑ سکتی ہے وہ فورن اپنے آپ کو چھپائے یہ عورت کا جہاد گھر میں مرد کا جہاد باہر یہ بھی مجاہدہ ہے جو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر رہی ہے تو ایمان سب سے قیمتی اور ایمان کے بعد عزت و ناموس سب سے قیمتی اچھا اگر کوئی مجاہد کسی کی گولی کسی کا راکٹ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے تو بچے گا یا نہیں بچے گا یقیناً بچے گا اسی طرح عورت جب کسی غیر محرم کی نظروں کا راکٹ اپنی طرف آتا ہوا دیکھے تو فورن بچے موقع ہی نہ دے دشمن کو اپنی طرف دیکھنے کی مجاہد کے لیے کافر دشمن ہے عورت کے لیے نامحرم دشمن کی مانے ہے وہ اس کی عزت و ناموس کا جو ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہے اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے یہی تو وجہ تھی کہ خاتون جنت میں وسیعت کی تھی کہ میں مر بھی جاؤں تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ کسی دیکھنے والے کو میرے قد و قامت کا بھی اندازہ نہ ہو سکے عورت اس بات کو اچھی طرح دل میں بٹھا لے کہ میرا ایمان میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے اور اس کے بعد میری عزت و آبرو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اب عورت یہ سمجھے فلاں نے مجبور کر دیا تھا فلاں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا فلاں نے غصے میں کہا تھا مار دوں گا میری بات مانو ہر گز نہیں عزت ناموف کی حفاظت کے لیے جسم سے جان تو جا سکتی ہے لیکن عورت اپنی عزت کو خراب نہیں کر سکتی اس کی اہمیت کو دل میں بٹھائیں گے جب اہمیت دل میں بیٹھے گی پھر پھیلنے والی خوشبویں لگا کے باہر نہیں نکلیں گی یہ تو دوسرے کو دعوت گنا دینے کے مطابق ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے وہ ایسی اور ویسی ہے تو عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان اور پھر اس کے بعد دوسری قیمتی چیز اس کی عزت و آبرو اسی لیے جب خامد گھر سے باہر ہو تو عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے خام کے بستر پر کسی کو نہ آنے دے یعنی اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور اس کے بچوں کی اور گھر کی نگرانی کرے اور اسی لیے پہلے وقت کی جو عورتیں تھیں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھیں اور اس پر بڑا خوش ہوتی تھیں حضرت خنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو کیا کہتی تھی کہ میں تمہاری وہ ماں ہوں جس نے نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا اور نہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی بچے پوچھتے امی کیا مطلب فرماتی کہ جب میں کنواری تھی مجھ سے کوئی غلطی ایسی نہیں ہوئی کہ تمہارے ماموں کو رسوائی اٹھانی پڑتی اور جب میں شادی شدہ تھی تو میں نے تمہارے والد کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی کہ گھر کسی کا بساؤں اور دل میں کسی کو بساؤں تو وہ اس بات پہ خوش ہوتی تھی ایسی پاک دامی کی زندگی ہوتی تھی خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنی چادر کو داغ سے پاک رکھے اپنے دامن کو داغ سے پاک رکھے اس کے بعد عورت کی جان زیادہ اہمیت رکھتی ہے مال سے بھی مال تھوڑا ہو زیادہ ہو سب دیا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کی خاطر تو یوں سمجھیے کہ مال سب سے کم قیمت اس کو ہم دے سکتے ہیں جان بچانے کے لیے جان دے سکتے ہیں عزت آبرو بچانے کے لیے اور عزت آبرو قربان کر سکتے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے ایمام سب سے زیادہ قیمتی اس لیے حضرت سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام میں سب سے پہلی شہادت پانے والی عورت یہ اعداز بھی اللہ نے عورتوں کو دینا تھا نا عورتیں اس بات کی اہمیت کو پہچانے ابو جہل کی باندی تھی اور کلمہ پڑھ لیا ابو جہل نے اسے ایک مرتبہ بے لباس کر دیا اور اسے کہا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں پھر سکتی اس نے کہا میں تمہیں رسوا کروں گا کہنے لگی فقد ما انتقال جو کر سکتا ہے تو کر لے ایمان کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا چنانچہ جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر اپنے تو جا ابو جہل اپنے دوستوں کی محفل میں ان کو بے لباس کر دیتا ہے بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ایمان کی خاطر اس بےزی کو برداشت کر لیتی اتنا مارا پھر بھی برداشت کیا حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے ابو جہل نے ان کی شرمگاہ کے اندر خنجر گھوپ دیا تو معلوم ہوا کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے عورت کو مجمے میں بے لباس کر کے اس کے جسم کے پوشیدہ حصے کے اندر خندر گھونک دیا جاتا ہے وہ جان دے کے دین اسلام کی پہلی شہید تو بن جاتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی چنان یہ صرف صحابیات اور صحابت کی بات نہیں تھی اس کے بعد بھی ایمان کی خاطر لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیتا گرفتار ہو گئے کافر بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو انہوں نے کہا ہرگز نہیں اس نے ایک کو جلتے گرم کھولتے تیل کے اندر ڈلوا دیا جب دوسرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آسو کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں میں تمہیں تمہیں تیل میں نہیں ڈلواتا تم ہمارے دین کو قبول کر لو کہ تو یہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ڈلوائے گا اس نے کہا تو اور کیا کہنے لگا ہرگز نہیں میری تو آنکھوں میں اسی آنکھوں آ گئے میرے پاس ایک جان ہے ایک سفر ڈلوائے گا میری جان چلی جائے گی ایک آش آج میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی جانے ہوتی تو اتنی مرتبہ مجھے تیل میں ڈالتا میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے سپرد کر دیتے اس عجب کو ایک مرتبہ بخارا جانے کا موقع نصیب ہوا ایک نوجوان بیت ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ بڑا مجاہد بڑا استحکامت والا نوجوان ہے پوچھا وہ کیسے کہنے لگے جی کہ کمزم کے دور میں جب اسلام کا نام لینا یہاں پر مشکل تھا یہ نوجوان کھلے آم پانچ نوازیں پڑھا کرتا تھا اس آج نے پوچھا کہ بھائی اس کو پھر پولیس والوں نے کچھ نہیں کہا لگے جب اس نے پہلی مرتبہ کھلے عام ادان دی نواز پڑھی پولیس پکڑ کے لے گئی انہوں نے اس کو بڑا مارا پیتا اور یہ ایسے جان بوجھ کر مجنون پاگل بن گیا مار مار کے پولیس والے تھک جاتے اور یہ اس مار کو برداشت کر جاتا وہ اس کو برف کے بلاک کے اوپر گھنٹوں لٹاتے یہ لیٹا رہتا وہ اسے اچھی طرح کھانا کھلا پلا کر الٹا لٹکا دیتے یہ الٹا لٹکا رہتا وہ اس کے انگلیوں ہاتھوں اور پاؤں کی اونگلیوں کے جوڑوں کو توڑتے یہ درد برداشت کر جاتا ایسے حرکتیں کرتا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے بل آخر پاگل خانے بھیج دیا گیا ڈاکٹر بھی چند دن دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو پاگل ہے اس کو تم کیوں کچھ کہتے ہو یہ جب کسی کو جان مال کا نقصان نہیں پہنچاتا اپنی آپ میں جو کرتا ہے کرنے دو چنانچہ ڈاکٹر نے رپورٹ لکھ دی پولیس نے اس کو آزاد کر دیا یہ نوجوان اس نے آ کر ایک چھوٹی سی جگہ مسجد کسی بنا لی یہ دن میں پانچ مرتبہ اذان دیتا اور پانچ مرتبہ کھلے عام نماز پڑھتا میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کو کتنا مارا گیا اس نوجوان نے اپنی کمر کھولی جب اس نے اپنا کپڑا ہٹایا میں نے اپنی زندگی میں شاید ایسی کمر کسی کی نہ دیکھی ہو کوئی ایک انچ کمر کا ایسا نہیں تھا جہاں پہ زخم کے نشان نظر نہ آ رہے مگر استقامت کا پہاڑ وہ نوجوان کہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا سب تکلیفیں برداشت کر گیا اور اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا سمرقند میں ساجد نے ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھائی کچھ نوجوان آئے کہ حضرت آپ ہمارے گھر آئیں ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اس عجب نے پہلے تو انکار کیا کہ بھئی یہاں اتنے سارے لوگ ہیں مسجد میں کیسے آؤں مفتی اعظم سمر کہنے لگے کہ نہیں حضرت جانا ضرور ہے میں بھی ساتھ چلوں گا خیر ہاں کر دی راستے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ حضرت ہمارے والد بتایا کرتے تھے کہ جس عورت کو ملنے جا رہے ہیں اس وقت اس کی عمر ہے 90 سال جب کمزم آیا تحریت کا طوفان آیا تو اس کی عمر تھی بیس سال یہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی پڑھی لکھی سمجھدار تھی اور اس کے دل میں ایمان بڑا مضبوط تھا جب دہریت کا سیلاب آیا تو یہ اس وقت الر اعلام دوسری لڑکیوں عورتوں کو کنونس کرتی دین کی تبلیغ کرتی اور ان کو دہریت سے ہٹا کے اسلام میں داخل کرتی ہمارے والد کہتے ہیں کہ ہمیں اس لڑکی کے بارے میں ہمیشہ فکر ہی رہتی کہ کہیں پولیس کو رپورٹ ہو گئی تو کیا ہوگا کوئی دہریہ اس پر ہاتھ اٹھا لے تو کیا ہوگا ہم اسے بہت سمجھاتے کہ تو بیٹی ہے لڑکی ہے تیری جان کا بھی مسئلہ تیری عزت کا بھی مسئلہ مگر اس کو ذرا خوف نہیں تھا وہ کہتی کہ اللہ میرا محافظ ہے میں نہیں دیکھ سکتی کہ کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرے لہذا میری جان کا خطرہ ہے یا عزت کا خطرہ ہے جو بھی ہے میں تو دین کی دعوت دوں گی اس نے ہزاروں لڑکیوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ ان کے ایمان لانے کا سبق بنی اور یہ محنت کرتے کرتے حتیٰ کہ اس کو ستر سال گزر گئے اس وقت یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے بستر پہ لگی پڑی ہے اس نے جب سنا کہ آپ آئے ہیں تو اس نے چاہا کہ آپ سے سلام کرے کوئی بات کرے جب اس آجد نے یہ سوچا تو دل میں بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایک ایسی خوش نصیب اللہ کی بندی کے پاس جا رہے ہیں ان سے تو یقیناً دعا کروانی چاہیے چنانچہ ہم ان کے گھر گئے ایک چارپائی سے ان میں بچھی ہوئی تھی وہ خاتون اس کے اوپر لیتی ہوئی تھی اور اس پر ایک پتلی سی چادر انہوں نے ڈال دی تھی چنانچہ ہم اس کے قریب جا کر دو فٹ کے پاس سے پہ کھڑے ہو گئے سلام کیا اس نے چادر کے اندر سے جواب دیا تو اس آجر نے اس کو کہا کہ میں تو یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کی کیجیے تو جب یہ کہا اس خاتون نے چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے اور وہ بوڑھی عورت جو ستر سال دین کے لیے جہاد کرتی رہی اپنی جان عزت آبرو ہر چیز کو گاؤں پہ لگا کے اس نے دین کی محنت کی اور عمر گزار دی اب جب نوے سال کی بڑیا بن کر چار پائی پر لیٹی ہے اور گاؤں کے لیے کہا جاتا ہے تو چادر کے اندر اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس کا پہلا فکر یہ تھا خدایا ایمان سلامت رکھنا خدایا ایمان سلامت رکھنا یقین کیجئے جتنی اہمیت ایمان کی اس دن دل میں پیدا ہوئی وہ اس سے پہلے نہیں تھی اتنی قیمتی تو یہ چیز ہے نا کہ اس بڑھاپے میں موت کے دروازے پر پہنچ چکی ابھی بھی وہ ہر وقت ڈر رہی ہے خدایا ایمان سلامت رکھنا اور ہماری نوجوان بچیوں کو ایمان کی فکر ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ کسی نے کھول کے بتایا نہیں ہوتا سمجھایا نہیں ہوتا کہ ایمان کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے صاحب علماتے تھے ایمان سمت علم قرآن ہمیں پہلے ایمان سکھایا گیا ہم نے سیکھا پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا کسی وجہ سے اس آجر نے بھی آج پہلا مضمون یہی ایمان کا رکھا کہ باقی باتیں بعد میں ایمان کی اہمیت تو واضح کریں پتہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالی کو بن دیکھے مانا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے اس لیے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگا کریں نبی الاسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا ہمارے اقابر اس فتنے اور فساد کے دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے ہم کمزور ایمان والے اس فتنے اور فساد کے دور میں زندہ ہیں سوچئے ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ہم سے تو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی اے مالک ہم ایمان کی حفاظت کیسے کر پائیں گے ہم تم کی مدد فرما دیجئے امام احسن حمبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلح خلق قرآن میں کوڑے برداشت کر لیے ان کے بارے میں آتے ہے کہ جب آخری وقت آیا تو لبا نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا امام صاحب پڑھتے لا پھر پڑھتے لا پھر پڑھتے لا تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھل گئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ پورا کلبہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے تو پرمایا کہ شیطان اس وقت میرے سامنے آیا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حمل تم تو ایمان بچا کے چلے گئے اور میں کہہ رہا تھا لا نہیں نہیں مردود جب تک میری روح نکل نہیں جاتی آخری سانس ہو نہیں جاتا اس وقت تک میں تیرے اتکنڈوں سے امن میں نہیں تو ہمارے اقابر کو آخری لمحے تک ایمان کی فکر ہوتی تھی ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے شک سے بچیں شریعت کی دین کی بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے شک سے بندے کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے اس لیے قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا غالی لا کتاب لار بدل مستقین حدل مستقین کہنے سے پہلے بات کھول دی اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ شک کی نظر پڑو گے تو تمہیں پھر اس سے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی نبی اسلام نے دعا مانگی اللہ انی اعدب نہ شک کی بشیر کے وشیقا کے و نفاق وسوئی لخلا چر سے بھی پہلے شک کے شک سے عفاظت کی دعا مانگی اور آج عورتیں دین کے معاملے میں ذرا ذرا سی بات پہ شک میں آ جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمیں ایمان کے بارے میں کوئی شک نہیں اس لیے امام یادو ونی پر رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کو کروڑوں کروڑوں رحمتیں برکتیں فرمائے ان سے پوچھا گیا آپ مومنے جواب دیا انا مومن حقا میں پکی بات ہے کہ مومن ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا انا مومن ان شاء اللہ علما نے لکھا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے موت کے وقت کی کیفیت کو سامنے رکھا کہ ان اللہ موت تک ایمان سلامت رہا تو میں مومن لیکن امام آزم رحمت اللہ علیہ نے شک سے بچانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ڈھیلے کمزور بندے کے دل میں کوئی شک آ جائے بات پکی کی پتہ کاٹ کے رکھ دیا فرمایا انا من حقا تھا میں کل کا ذمہ دار نہیں آپ کی حالت کا ذمہ داروں الحمد یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں کوئی شک نہیں مجھے اللہ پر پکا ایمان نصیب ہے یہ ہوتا ہے چتان پاؤں کے نیچے ہوتا تو ایسا ہمیں ایمان نصیب ہونا چاہیے اس ایمان کی خاطر ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی انشاءاللہ اللہ کسی دوسری محفل میں اس کے بارے میں بھی بتا دیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیقتہ فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين